lo no. سفید درست جو اوپر بھی اسلامی بھائی ہیں سفید درست کر لیں کھڑے ہو جائیں آپ کا چہرہ سامنے سب اباؤٹ ٹن کر دیں پیٹ اس طرح ہماری طرف یہ بھی اسکرین اللہ أكبر. <تصفيق> الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا رب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ الحمد اللہ یار یار یار یار یار یا یا یا رسمان محمد صلی اللہ ہم سب کے گناہوں کو بات کرنا ہم سب کی بے حصاب مقصد خصوصاً مرحومہ کو غریق رحمت فرما یا اللہ مرحومہ آمی. کے تمام چھوٹے بڑے گنا معاف کرتا اے اللہ. مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بناتا مرحومہ کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارشیں آمی. فرما آمی. مرحومہ کی قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے یا اللہ مرحومہ کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقۂ روشن فرما العالمین, ہمارا بھی جب وقت آ جائے تو ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب ہوں ایسا ہی ہمارے ساتھ بیچاری کی قبر کی پہلی رات کا یا اللہ رحمت کی نظر فرما مولا رحمت کی نظر فرما مولا رحمت کی نظر ان کے مرحوما کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم صلاۃ و سلامن علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربیہ قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلامٌ علی المرسلین والحمد لله رب العالمین لا الہ الا اللہ, اللہ سن کی آخ اس میں سیائی جیے آخر کی جے اس میں سیائی اس میں سیا دی میں دیئے جلوہ تری با گیا تم پہ گرو گرو گرو گیا جگا اور اب یہ میت سوئے ہے اللہ تبارک وجل عبد الحبیب صاحب کی امی جان کی مغفرت فرمائے اور جس قدر ناظرین ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں ان میں سے بھی جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں رب کریم ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے جن کے والدین حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر بے و عافیت نصیب فرمائے اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا اس وقت یہ جنازے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مدری مرکز کے گیٹ سے نکل کر اب یہ جنازہ عالمی مدری مرکز کی قریب ہی جو روڈ ہے اس پر آ رہا ہے اور نے رسول کی ایک تعداد ہے عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو جنازے میں شریک ہوئی اور یہ جنازہ اب سوئے گولے گریبا رواد دوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میتھ محبوب صلی اللہ علیہ و بارک و کے صدقہ و وسیلہ سے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے بتقاضہ بشریت ہونے والے گناہوں کو معاف فرمائے کبلا میل سنت دامت برکاتم العلیہ علماء و مشایخ اہل سنت کی ایک تعداد نے اور عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس جنازے میں شرکت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل رحمتی خاص فرمائے ان لوگوں پر جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ سیدہ ام المومنین عائش صدیقہ تو یہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول محتشم نبی معظم شفی امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھ لے اور اس گروہ کی تعداد سو کو پہنچ چکی ہو اور ان میں سے ہر ایک میت کے لیے استغفار کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نماز جنازہ میں سو افراد کی شرکت ہو تو مغفرت کی بشارت ہے جنازے میں شرکت کی ہے اور شیخ کامل شیخ طریقت امیر حل سنت بارہ بارکاتون عالیہ جیسی اور پاک ہستی نے ماشاء اللہ عز و جل جنازہ پڑھایا ہے کس قدر خوش نصیب ہے وہ کہ جس کے در اللہ تبارک دین کی خدمت کرنے والے ہیں یقینا مدنی چینل اسلامی کے ایک بہت بڑی تعداد رسول کی بہت بڑی تعداد ہوگی ہر عاشق رسول بالخصوص دعوت اسلامی والا یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کے جنازے کو شیخ کام دامت پر اختون پڑھائیں آپ ان کے جنازے میں شرکت فرمائیں اس کے جنازے کو کندھا دیں اور دیکھیے اللہ تبارک مطالعہ کے دین کی خدمت کرنے والے ان رکن شورا کی امی جان کو کیسی شہادت ملی اے کاش, اے کاش اے کاش ہم بھی اللہ کی رضا اس کے لیے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کرنے والے ہو جائیں تو یہ بہت زیادہ سعادتیں ہمیں ملیں گی ان و اللہ اس وقت یہ جنازے کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں اور الحمد مدنی چینل پر یہ نشریات بھی جاری ہے آپ اسلامی بھائی کال کر کے اس جنازے کے متعلق اور جنازے سے قبل نگران شعرا دامت برا خاتون علیہ کے مدنی پھول جو ماں کے عنوان پر تھے اور اس سے قبل شیخ کامل شیخ طریقہ میرا سنت دامت برا خاتون علیہ نے جو مدنی مذاکرے میں آج فکر آخرت کے متعلق مدنی پھول عطا فرمائے ان تمام عنوانات پر اگر آپ کال بھی کریں گے تو انشاءاللہ موقع ملات ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اور آپ کی تاثرات کو بھی شامل کریں گے اور اس پر انشاءاللہ شاء اللہ نگران شعور دامد سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے یہ جنازے کے مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک کا وطالعہ زوجل کی رحمت سے یہ جنازے کا معاملہ اپنے انجام کو پہنچا اور اب یہ جنازہ گورے غریباں قبرستان کی طرف رواد دواں ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوا کرتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا حکم بن فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازے پر سیدنا ابو ملیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ہمیں نماز پڑھائی ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے تقبیر کہہ دی ہے لیکن آپ نے ہماری طرف رخ کر کے فرمایا اپنی صفیں درست کر لو اور میت کے لیے اچھی سفارش کرو سیدنا ابو ملیح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام مومن سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر لوگوں کا ایک گروہ نماز پڑھ لے تو ان لوگوں کی سفارش میت کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے میں نے سیدنا ابو ملی عنہ سے اس گروہ کی تعداد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا چالیس کہ چالیس لوگ اگر مل کر اللہ تبارک کا وطالعل کے اس بندے یا بندی کے متعلق مولا کی جناب میں سفارش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو نے کیسے کیسے انعامات نصیب ہوتے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ عزوجل سینکڑوں اسلامی بھائیوں کا مجمع تھا جی ماشاءاللہ اللہ کی کرو رحمت ہے کہ امیل سنت نے صبح حضرت سبحانہ و تعالی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور یقینا ایک میں عبد اللببی بھائی سے رابطے میں رہا ہوا تھا رات سے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ مطلب اس طرح کی سعادت میری ماشاءاللہ سبحان سبحان نصیب ہو قابل اس میں قابل جو مدنی پول ہے وہ میں تو یہ کروں گا کہ یہ طارق عبدالحبیب بھائی ہمارے رکن شورا ہیں جی اور اس میں ہر اسلامی بھائی کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اس پیارے انداز کو ملاحظہ میری میری والدہ کا جنازہ یاد ہے اگر تو میرے سنت ملک میں نہیں تھے لیکن اسلامی بھائیوں نے جس طرح حصہ لواب اور جو کچھ صورت بنی تھی اس پر جو مجھے یاد ہے تو ہمارے خاندان والے کہتے تھے کہ ہم جب ہمارا انتقال ہو تو ہمارا بھی تو کرنا تو یہ دعوت اسلامی کی اپنی مدنی باہر ہے کہ جو میں واقعی بتاؤں میرے مٹھے پیارے اسلامی بھائی ہمارے کئی مبلغین دنیا سے گئے اور ان کے گھر والے ایسے بھی آپ کو ملیں گے ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ داعود اسلامی بعد وفات جو کام آتی ہے نا اس کا ایک اپنا حصہ دیکھیں نا جانے والے کے لوڑ کیا چاہیے اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہوں اس کے لیے مطلب اللہ کے نیک بندے رو رہے ہوں اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں اور اس کو اتنی مطلب کہ ایک انداز پر اس کو لے کر چل رہے ہوں اور اس کی اس قبر کی پہلی رات کو روشن کرنے کی دعائیں ہو رہی ہوں تو یہ میں آج تمام ماؤں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کیجیے میں خاص سمجھے کہ اس مدنی پھول کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کر رہی. اور میں ہر اسلام احساس کرتا ہوں تمنا کرو کہ موت ایمان اور آفیت پر میٹھے مدینے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے جب مدنی ماحول میں انتقال ہوتا ہے نا تو جو سب سے زیادہ جس ہمیں حاجت ہوتی ہے وہ ہے اشارے ثواب کہ ہمیں مطلب پڑھ پڑھ کر ہمیں دے. آپ دیکھیں ابھی مساجد سے میں نکل رہے ہیں فیضان مدینہ سے نیچے میرا ہول سے نکل رہے ہیں مسجد سے نکل رہے ہیں اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد امید ہے کہ قبرستان تک بھی جائے گی یقیناً ثواب کی نیت سے قبرستان تک بھی جانا چاہیے تو میں صرف دعوت اسلامی کے بتی ماحول کی یہ سمجھے کہ ایک بہاریں کہ باد وفات مجھے میرا بھی تجربہ ہے میری ماں بھی گئی تھی آج آپ نے رکن کو دیکھا ہمارے مفتی راؤت اسلامی مفتی فاروق صاحب دنیا سے گئے حاج مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے گئے ہم حاج زمزم دنیا سے گئے آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا مدنی مذاکرہ نہیں ہے جس میں ان تینوں اسلامک بھائی جو ہیں حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالیٰ حاجی زمزم اور حاجی فاروق اللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ مبلغات و مبلغین مرحومین یعنی کہ آپ سوچئے کہ ہر مدنی مذاکرے میں پہلے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اب تک کی جو نیکیاں وہ اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں تحفے میں دی سال کی وہ ان سب کی نیکیوں کو جمع کر کے جنہیں اس سال کیا جا رہا ہے پہنچایا جا رہا ہے اگر ہمارا نام اس خوش نصیب فہرست میں آ جائے کہ جسے کبھی 11 راتوں تک تو کبھی بارہ راتوں تک تو کبھی ہر ہفتے یہ پہنچا, پہنچ, پہنچتا ہی چلا جائے رمضان مبارک کے تو دو مدنی مذاکر ہے تو یہ ہوتا چلا جائے اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے تو دیکھیں ابھی تک اسلام بھائی ہمارے رحمت اللہ فی یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اتنی محبت کرتے ہیں داود اسلامی سے اسلامی بھائی وہ ماشاء اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے آمید. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے میں از کرنا چاہ رہا تھا کہ موقع ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت پہ سر نیکی کی دعوت بھی ہم پیش کرتے جائیں کہ میت کے ساتھ جو گھر سے نکلتا ہے نماز ادا کرتا ہے اور تدفین تک ساتھ رہتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے مدنی چنل کے ناظرین یہ حدیث صاحب کی خدمت پیش کرتا چلو کے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص میت کے ساتھ اس کے گھر سے نکلا اور اس پر نماز پڑھی اور تدفین تک اس کے ساتھ رہا تو اس کے لیے دو قیرات ثواب ہے اور ہر کیرات اوہڈ پہاڑ کے برابر ہے اور جو نماز پڑھ کر لوٹ آیا اس کے لیے اوہڈ پہاڑ جتنا ایک قیت ہے تو جو نماز جنازہ ادا کرے اور پھر تدفین تک ساتھ رہے تو اسے بڑی عظیم نعمتیں ملتی ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور نور کے پائی کر تمام نبیوں کے سرور سلطان باہر وبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میں نے پھر فرمایا تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا میں نے پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عنہوں کیا میں نے پھر فرمایا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ چار خسلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ تبارک وطالیہ میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکی پر استقامت عطا فرمائے نیک ماحول عطا کرے دعوت اسلامی کے اس میٹھے پیارے سونے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہ کر شیخ کامل شیخ طریقت امیر حل سنت دامت برکاتون علیہ جیسی نیک اور پاک ہستی کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ان سے مرید ہو کر ان کا طالب ہو کر ان سے محبت کرنے والا ہو کر زندہ رکھے اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اولیاء کاملین کی کامل محبت علماء و صالحین کی کامل محبت ہی میں ہمیں ایمان کی عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے تو پھر انشاءاللہ شاء وجل بہت بڑی سعادت ہم سب کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظر نیت کر لیجیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے اسلامی بھائی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے اسلامی بہنیں اپنے علاقوں میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرتی رہیں گی درس فیضان سنت اپنے گھروں میں درس کی ترکیب اور جس قدر ممکن ہو نیک کاموں میں مدنی کاموں میں حصہ لینے کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائیے بالخصوص بالخصوص اسی مدنی چینل کی اسکرین پر ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد شیخ کامل شیخ طریقہ برکات کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کو تو آپ دیکھنے کا معمول ضرور بنا لیجئے اور ان دنوں تو ماہ عبد القادر ہے ماہ قوث اعظم ہے تو مدنی مذاکرے روزانہ ہو رہے ہیں اور بارہ ربیع تک انشاء اللہ اجدل یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ شاء اللہ وجل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر سعی کریں گے کہ انشاءاللہ اول تا آخر مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیں کہ دیکھیے جن کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ان کی اولاد کی طرح نیک و پاک بنتی ہے تو ان کے والدین کو کیسی برکات ملتی ہیں آپ نے جنازے کی کیفیت کی دیکھی اور دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کہ وش کی وجہ سے یہ چھٹ ہی نہیں پا رہا اللہ تبارک وطلا وجل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے جنازے میں شرکت کرنے والوں کو دیتا کیا ہے سنیے اور جھمیے ارشاد ہوا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوایت ہے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اپنی موت کے بعد سب سے پہلے جو جزا دی جاتی ہے بندے کو اپنی موت کے بعد سب سے پہلے جو جزا دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شریک تمام افراد کی مغفرت کر دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو کتنے خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی کہ جو جنازے میں شرکت کرتے ہیں اسی طرح نیکی اور تقوا اختیار کرنے کی سعی کرتے ہیں میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے واسطے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں فکر مدینہ کی ترکیب بناتے ہیں اپنے گردوں پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے بھرپور کوشہ رہتے ہیں رب بے کریم اجزا وجل ان کے بڑے درجے بلند فرماتا ہے تو اللہ تبارک کا بطلا وجل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی وہ قابل رشک موت عطا کرے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا سے جائیں تو ہے نا کہ اس کیفیت ایسی ہو کہ بس وہ اللہ تبارہ و تعالی ہماری مغفرت فرما دے بس عظیم سبحان اللہ تبارہ کا وطالعہ وجل ہم سب کو میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے والدین کی بھی قدر عطا فرمائے اپنے والدین کی لیے دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے والدین کو جو زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہیں یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کی خدمت کرتا چلوں کہ مرنے والے کو اچھے لفظوں سے یاد کرنے کا ثواب کیا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو اس کی اچھے لفظوں سے تعریف کی گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر واجب ہو گئی اس پر واجب ہو گئی پھر ایک جنازہ گزرا تو اسے برے لفظوں سے یاد کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی اس پر واجب ہو گئی اس پر واجب ہو گئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ایک جنازہ گزرا اور اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا کہ اس پر واجب ہو گئی اس پر واجب ہو گئی پھر ایک جنازہ گزرا اسے برے لفظوں سے یاد کیا گیا تو پھر آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی تو رسول اللہ, صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا جب تم کسی میت کی تعریف کرتے ہو تو اس پر واجب ہو جاتی ہے اور جب تم کسی میت کی برائی بیان کرتے ہو جب تم کسی میت کی تعریف کرتے ہو تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جب تم کسی میت کے برائی بیان کرتے ہو تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے تم لوگ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے چالیس قریبی پڑوسی گواہی دیں کہ وہ اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے بے شک میں نے اس شخص کے بارے میں تمہارے علم کو قبول کر لیا اور اس کے جو گناہ تم نہیں جانتے تھے وہ معاف کر دیئے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی عزوجل میٹھے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں اور جو دنیا سے ہمارے عزیز و اقریبا دوست و احباب رخصت ہو جاتے ہیں ان کی جائز تعریف جو ان کی شخصیت کے اعتبار سے ہے ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھنی چاہیے اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں آخر میں تعزیت کرنے کا ثواب عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علی وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا اللہ عزوجل وجل قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد ہوا کہ جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ تبارک کا و تعالیٰ اسے تقوا کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ عز وجل اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی تو اللہ تبارک و عزوجل میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کے صدقے ہمیں ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا کرے مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کی توفیق عطا کرے اپنے مرنے والے بھائیوں اور بہنوں کی جائز تعریف کرنے کی توفیق عطا کرے جنازوں کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میٹھے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہ کر اسی طرح نیکیاں کرنے مانے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رضوان علی شاہ تاریخ یونان کے شہر ارز کر رہا ہوں. حاجی بھائی کی والدہ صاحبہ کا جنازہ دیکھا اللہ عز و جل ان کی حتمی مقفرت فرمائے اور بالخصوص بہت رشک آ رہا ہے ان کے جنازے پر سبحان بالخصوص امیر علی سنت ولی کامل نے ان کا جنازہ پڑھایا پھر کندھا دیا سبحان اور اتنی زیادہ عوام اسلامی بھائیوں نے جو ہے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی یقیناً یہ اللہ تعالی کی نیک خاتون ہوں گی تو آج بالخصوص چنازے سے پہلے نگران شورا کے ملفوزات اور امیر علی سنت کے جو ملفوزات تھے وہ سن کر یہ ذہن بنایا کہ انشاءاللہ اپنے والے ذہن کو ہمیشہ راضی رکھیں گے ماشاءاللہ ما اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کے انجذبات کو قبول فرمائے اور ام حج عبدالحبیب کی مغفرت فرمائے آمین جی دوسری قول دے دیجئے محمد محفوظ ہند راجستان جودھ پور سے اللہ زل ہمارے رکن شورا کی امی جان کی بحث مغفرت فرمائے غریق رحمت فرمائے اللہ زل مجھے اور سبھی کو اپنے والدین کی خوب خوب خدمت کرنے کی وسلم کچھ لے کی کمال میرے آقا شیخ کامل شیخ برکاتوں براکاتون ارشاد فرماتے ہیں کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا زندگی بے حد مختصر ہے ہم سب لمحہ ب لمحہ موت کے قریب ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں ان قریب ہم سب کو مرنا پڑے گا اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا تو اس سے پہلے کے ہم جناب سے میت کہلائیں محترم سے مرحوم کہلائیں ہمیں اپنے رب کے حضور رجوع کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے الفت عطا فرمائے اور اس دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی آخرت کی اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے گا کل پھر انشاءاللہ عزوجل اللہ کی نماز کے بعد شیخ کامل دامد علیہ کے ایک اور جہاں دیدہ میٹھے سونے پیارے انداز کے ساتھ جلوس غوث اعظم میں اور پھر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے اور پھر انشاءاللہ عزوجل اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ قبلہ نگرانی شعلہ دامد بارہ خاتون اور مفتی صاحب کے مدنی پھول بھی چنیں گے صلو وعلى آله وصحبه وبارك وسلم